تیسری جماعت و من امی جون اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں امی کا لفظ اصل میں آتا ہے ام کے لیے اور ام کس کو کہتے ہیں ماں کو ٹھیک ہے تو چونکہ عورتوں میں تعلیم اور ایسی چیزیں نہیں تھیں اس لیے ام ماں کے معنی میں آتا تھا نا یعنی جیسے ماں سے بچے نے جنم دیا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا تو اس لیے اسے امی کہتے تھے تو امی کا مطلب جاہل نہیں امی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس نے ظاہر میں کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو سمجھے تو اگر امی کا یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے تو وہاں ترجمہ لیے حضب اللہ یہ تھوڑے ہی کریں گے کہ جاہل یہ باتیں کفر تک آدمی کو پہنچا دیتی ہیں بے ادبی کی آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ انہوں نے کسی سے لکھا پڑا نہیں تھا اور علم جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا دین اور دنیا کے جتنے علوم ہیں اس قلب مبارک کے ایک گوشے میں سما جاتے تو وہ تو اللہ نے اتنا علم انہیں دیا تھا اتنا کچھ خدا نے انہ انہیں دیا تھا اللہ نے خود فرمایا کہ وہ علم کا معلوم تو ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے اور امی جب دوسروں کے لیے آئے گا تو وہاں ایب کے لیے آ رہا ہے وہاں جہالت مراد ہے آجر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہاں عزت کے لیے کہ یہ تمہارے ایسے نبی صلی اللہ عز ہیں جنہوں نے کسی سے پڑھا لین لکھا نہیں ہم نے براہ راست علم دیا ہے اور جب امت کے لیے یہی لفظ آئے گا تو امت میں آ کے ایب بن جائے گا جیسے یتیم یتیم کس کو کہتے ہیں جس کے لو قوم کا ماں باپ نہیں ہوتے ایسے ہی سو تو نہیں رہے اور ایک نے کہا دوسرے بھی اس کے ہیں ہاں آپ تو کہہ نہیں ہیں کیونکہ ادھر سے لکوا ملا ہے نا <تصفح> یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے باپ نہ ہو اور جانوروں میں یہ تیم کس کو کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو اور اب اس جانور کو یتیم کہتے ہیں جس کی ماں نہ ہو اور انسانوں میں اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو تو لفظ ایک ہی ہے لیکن جانوروں میں جا کے بدل گیا اور انسانوں میں آ کے بدل گیا اسی طرح لفظ امی ایک ہی ہے کیا کہیں تو امی کا لفظ ایک ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزت عظمت شرف مجد کرم کا اظہار ہے اور یہاں امت کے بارے میں بہت مطلب وہاں عیب کا اظہار عیب کی بات ہے کہ لوگ جاہل ہو اب سمجھے ایک صاحب آپ نے بھی شاید سناؤ یہ کہتے تھے کہ میں امی نبی کا امی امتی ہوں تو ہمیشہ اپنی تقریروں میں کئی مرتبہ کہا کہ میں امی نبی کا امی امتی ہوں تو لوگوں نے سمجھایا ان کا حضرت امی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا فخر کی بات تھی کہ انہوں نے کسی سے لکھا پڑا نہیں اللہ نے تعلیم دی اللہ نے علم دیا اور اپنے آپ کے لیے امی آپ کا ہونا جہالت کی بات ہے یہ ایپ کی بات ہے ایسے نہیں کہتے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اس نسبت میں ملانا گستاخی کی چیزیں ہیں ایسے کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے وہ من ہوں اور ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو کیا تھے ان پڑھ بالکل لایالم الکتاب وہ تو کو نہیں جانتے تھے اللہ امانی سوائے اپنی خواہشات کے امنیہ, امنیہ کہتے ہیں ایسی خواہش کو ایسی آرزو کو جو نب سے ابھرتی ہے بس دلیل کچھ نہیں اور امانی اس کی جمع ہے اور بحر المحیت میں ابویان اندلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی امنیہ کیا تھی امانی کیا تھی وہ کہتے تھے کہ الانبیاء یشو اللہ امبیا علیہ السلات کی اولاد ہے ہم بخشے جائیں گے ایسے ہی بس کچھ بھی نہ کریں بس ایسے ہی بخشے جائیں یہ بہت سے لوگوں کو غرا ہوتا ہے سیدوں کو بھی بعض باز کو ہم نے سنا وہ کہتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد ہیں آخر کس دن کام آئے علی راز یہ دوسرے لفظوں میں شریعت کو ساقت قرار دینا ہے کہ مطلب کوئی چیز ہی نہیں شریعت اللہ تعالی نے فرمایا کہ لایالم کتاب اللہ امانی اور کوئی وہ کتاب کو نہیں جانتے تورات کو سوائے اپنی خواہشات کے و ان ہم اللہ اور سوائے اپنے خیالات کے زن کہتے ہیں نا گمان کو تو گمان یہی ہے کہ انبیاء عالم السلام سفارش کر دیں گے بخشے جائیں گے ہم نے کیا طورات پہ عمل کرنا ہے اللہ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزویں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں احمق آدمی بتاؤں اور عقل مند آدمی بتاؤں تو آپ نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو موت کے بعد زندگی آنی ہے اس زندگی کے لیے عمل کر کے رکھتا ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بے وقوف آدمی احمق بتاؤں جو کرتا کچھ نہیں وہ علی اللہ اور اللہ کے معاملے میں لمبی چوڑی امیدوں کا اظہار کرتا ہے بخشے جائیں گے کوئی نہیں یہ غلط چیزیں یہ ہے یہودیت ہمیں یہودی ویسے بڑے برے لگتے ہیں اور یہودیت بڑی اچھی لگتی ہے, ہے نا یہودی ہونا برا ہی لگتا ہے نا لیکن یہودیوں جیسی حرکتیں یہ ٹھیک ہے یہ ہے اللہ امانی سوائے اس کے کہ ان کی خواہشات تھیں اللہ نے فرمایا انہم انہوں اللہ یوز ال کچھ بھی نہیں ہے بس محض گمان ہے تین جماعتیں